بسم اللہ محمد وحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح شاہباطََََََََََََ المعيم صنشہ باقی تمام سامي باقارن گرامی بادران سب خوش مسن بارشى سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو ساٹھ ابلک ايک جو ہے یہ در مچ آج کے درس شمارہ یہ ہیں تو اس میں جو ہے کل کے درس میں آپ لوگوں کو نماز رضوان کے بارے میں بتایا تھا ایک ہی درس میں ہے نماز رضوان اور اب یہ درس دو سو ساٹھ جو ہے ابھی ایک یہ جو ہے مختلف مطلب جو سنت نمازیں ہیں صبح کی سنت کے شرجۂ شکر میں ظہر کی جو ہے دوسری آخری رکعت نماز پڑھنے کی سنت پڑھنے کے, کے, کے بعد اس کی شرزِ شکر میں عصر کے شرزۂ سنت پڑھنے کے بعد شرجۂ شکر میں ایک مخصوص تسبیحات ہاتھ دیا ہے سو سو کا حضرت امیر کبیر صدی المن رحمۃ اللہ نے ایک مختصر تصویر قسم اعظم دیا ہے ہاں جی عارف کے سجے میں عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد سجے میں جا کر روی کے سجے میں ہاں جی ایک ایک جو ہے تصبیح دیا ہے تو وہ تصویحات جو آپ کو ان کا ایک فرشت دے رہا ہوں مختصر ہے فرماتے ہیں حضرت امیر کبیر علیہ الرحم فرماتے ہیں سنت صبح کے بعد سب سے پہلا جو ہے ترتیبات صبح کی سنت سے آ رہے ہیں آپ کو بتائے صبح کی سنت دو رکت ہے اور فرح نماز سے پہلے پڑی جاتی ہے صبح کی دو رکت سنت جو ہے فرح نماز سے پہلے پڑی جاتی ہے تو سنت صبح کے بعد جو ہے سردے میں جا کر یعنی سردے شکر میں جا کر سو مرتبہ جو ہے آپ یا اللہ جو ہے سو مرتبہ پڑھیں ہاں جی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے سو مرتبہ یا اللہ پڑھیں یا اللہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذات بار تعالیٰ کا نام گرامی ہے اے اللہ اے ذات واجب الوجود اے مستجم جمی صفات کمالیہ یعنی اے معبود حقیقی کے معنی میں عادی سے مبارکہ میں آتا ہے بند مومن جو ہے حتیٰ دس مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اللہ کے درگاہ میں کوئی بھی حاجت مانگے اللہ قبول فرماتا ہے تو سو مرتبہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے کَ اے میرا اللہ اے میرے اللہ اے میرے معبود کے خراب بکاریں گے تو جب یہ سو متعرنے کے بعد آپ آخر میں اللہ سے جو بھی دعا کریں گے جو بھی اپنی مشکلات مسائل پریشانیوں کے لیے آپ دعا کریں گے بیماریوں کی شفا کے لیے گھریلو پریشانیوں کے لیے کسی بھی چیز کے لیے دنیا حرت کے نجات حرت کے نجات گاؤں کی دنیا دنیاوی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے آپ یا اللہ سو مرتبہ پڑھ کر جو بھی اللہ کی درگاہ میں آپ کا دعا کریں گے اللہ ضرور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا تو مختصر یہ کہ صبح کی سنت کے جو ہے سہد شکر میں جا کر یا اللہ سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ظہر کے جو ہے کل آپ کو پتہ ہے آٹھ سنت ہیں ہاں جی چار ارواز ظہر کے فرض سے پہلے ہم تو پر پڑھتے ہیں پھر ظہر کے فرض پڑھتے ہیں پھر ظہر کے فرض کے بعد پھر چار رکعت سنت پڑھتے ہیں دو دو رکعت پر سلام پھیرتے ہیں ہاں جی تو یہ جو کی جو دوسری چارک سنت پڑھنے کے بعد سرد شکر میں جا کے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے لفظ شکرن شکراً شکراً سو مرتبہ پڑھنا ہے شکرن کر کے جو ہے لفظ شکراً جو ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے ہاں جی کر کے سو مرتبہ لفظ شکرن آپ نے پڑھنا ہے تو یہ شکراً جو ہے یہ اصل میں ایک پھیل کا جانشین ہوتا ہے اس کو بتائیے ہماری اصلاح ارسرفی نوبی میں محفل ملغت تاکیدی ہے فیل ہے شکر تو شکراً یا عشقر و شکراً پھیل معذوف ہے ہاں جی تو آو یہاں پر آسمجھے شکراً یعنی عشقر و شکراً یعنی اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یہ معنی ہے شکراً یعنی اس کے مختصر پڑھتے ہیں اصل میں عشقر و شکرن ہے پھر جو ہے لفظ اشکر کو عالبی ادب کے لاز حاضر کرتے ہیں شکرن کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں ہاں جی شکرن, شکرن شکرن شکرن یعنی اے اللہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اشکر شکراً بھی ہے یا شکرن للہ کا معنیٰ بھی صحیح ہے شکرن للہ ہاں مراد یہاں پر اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے لئے شکر ہے تیرے نعمتوں کا لے کا میں شعور ادا کرتا ہوں یہ معنی معفوم ہے ہاں جی تو یہ بھی جو ہے یقیناً جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ذہن میں را کر ہاں جی ظاہر نعمتیں باطلی نعمتیں اللہ نے ہمیں مسمان بنایا ایمان کے دائرے میں داخل کیا ہاں جی نبی رحمت کو امتی بنایا محمد و عالم محمد کے دوستدار بنایا ہاں جی ترخت کے جو ہے سیر سلوک اور ہاں جی. تصوف کی نورانی تعلیمات کا ہمیں پیروخوار بنایا اور قرآن الود کے دامن تھامنے ماننے والا ہے کتنی نورانی جو اللہ نے ہمیں عظیم فوجات سے نوازا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ان نعمتوں سے معروم ہیں پلس آپ کی دنیاوی جو بھی نعمتیں اللہ ہمیں دے دیتے پلس اس ساتھ ہی اسی نماز کی توحیق پر اللہ کا شکر ادا کریں تو چونکہ شکر کا فائدہ یہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے بندہ جو جتنا اللہ کی نعمتوں کا ظاہری باطنی ہر نعمت کا اللہ کے تو عبادات کی توحیق کا شکر کریں ادا کریں گے اور نہ اللہ تعالیٰ انجی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا آپ جس جس نعمت کے ذہن میں لاکر اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا ظاہری نعمتیں ہوں یا باطلی نعمتیں ہوں جس جس کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے کیونکہ اس کا قرآن وعدہ ہے لَ شکر تم لادن میرے بندے تم اگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو تو ضرور ضرور میں تمہاری جو ہے نعمتوں میں تمہیں اور اضافہ کر دوں گا اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے اللہ نے اس کا بھی فرمایا ہاں جو لوگ امن کا فائن انََََََََََ اللّہ عن عالیہ جو کفر کرے یعنی کفران نعمت کرے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرے اللہ فرماتے میں تو عالمین سے بے نیاس ہوں مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شکر کرنے کا فائدہ بندہ تمہیں خود ہے تم جتنا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اتنا میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا ہاں جی لن شکر تم لاجد الکم فرمایا تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں ضرور ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا تو جس جس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ اسی نعمت میں آپ کو اضافہ کرے گا تو شکر کے یہ عظیم فائدہ ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر کرنے کا اللہ نے قرآن بھی طاقت فرمایا ہے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر کا کیونکہ جتنا شکر کریں گے کیونکہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں ہاں جی انسان کے پاس انسان کے اپنی ذات اور اس ذات کے جتنے کمالات ہیں اور جتنے مال و دولت ہیں سب اللہ کا ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارا اپنا نہیں ہے لہذا انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا ہے ہاں جی حضرت مصِ السلام بھی فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرے کیسے شکر ادا کروں جب بھی میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں تیرے ہر شکر کی توحق پر ایک اور شکر ادا پڑتا ہے اور یہی مامزین العدین علیہ السلام ہے۔ اے اللہ جب بھی میں تیرے کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھ پر پھر دوسرا شکر لازم آتا ہے اس کا شکر ادا کروں پھر تیسرا شکر لازم آتا ہے اس طرح ہم سے کبھی بھی تیرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا تو یہی جو ہے بندے کا اقرار حادیث غصے میں آتا ہے بندے کا اقرار جو ہے کہ اللہ ہم سے تیرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اقرار کو اسی عاجیزی کو اس کے نعمتوں کا کم آپ کا شکر ادا کرنے کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے تو یہ زہر کی نعمت سنت کے بعد جو ہے آپ نے شکرن شکرن سومتوں پر اور اللہ کی نعمتوں کو ہر شکر کے ساتھ آپ اللہ کی آپ کے اوپر موجود نعمتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے پڑھیں تو اور بھی زیادہ ثواب آئے گا اور بھی زیادہ حاجر ملے گا ثواب ملے گا اور سنت عصر کے بعد عصر کی سنت جو ہے اور رقط ختم ہونے کے بعد چونکہ عصر کی سنت بھی فرض سے پہلے پڑھتے ہیں ہاں جی تو اگر آپ آٹھ کے آٹھ پڑھ سکیں آٹھ کے آٹھ چار پڑھ سکیں چار زیادہ تاکیدی اثر کے سنت میں تو برا عصر کے خواہاں چار رکت پڑیں یا خواہ رکت پڑھیں ہاں جی آج کل تو آٹھ ہیں لیکن چار رکت زیادہ سنت رات و تاکید موقع ہے ہاں جی زیادہ تاکید پہلو رہتے ہیں تو اس کے شدۂ شکر میں جا کر ہاں جی سنتاثر کے بعد سردے میں جا کر سو بار یہ تہذیب پڑھا کروں استا آخر ربی ہاں آخر اللہ ربی یہ پورا جملہ جو ہے استا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں میں بخشس مانتا ہوں ہاں جی اپنے گناہوں سے میں بخشس مانتا ہوں اللہ اللہ سے جو کہ ربی میرا مالک ہے میرا پروردگار ہے اللہ جو کہ میرا پروردگار مالک آقا اور سردار ہے اس سے میں اپنے گناہوں کی مخرت طلب کرتا ہوں گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں آج کے یہ معنی ہے تو آستہ آخر اللہ رب یعنی میں اللہ جو کہ ہاں جی میں جو ہے اللہ جو کہ میرا پروردگار و مالک و آقا ہے ان سے اپنے گناہوں کی مخرت طلب کرتا ہوں بخشش مانتا ہوں یہ معنیٰ ہے ہاں جی آستہ اللہ میں بخش طلب کرتا ہوں اللہ تبارک تعالی, تعالیٰ سے وہ اللہ جو کہ ربی ہے وہ جو کہ میرا رب ہے میرا پروردگار ہے میرا مالک ہے میرا آقا ہے تو اذن گرمی گناہوں سے استغفار جو ہے قرآن باخر و شری میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتا ہے ان لوبِ صداؤں کا صدا ان نہاس فجلو حب تلاوت القرآنِل ہے فرماتا ہے جس طرح انسان جو ہے برتن کو زنگ لگ جاتی ہے اس طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے اور دل کو جب زنگ لگ جاتے ہے اس کا جلا اس کو صاف کون سی چیز کرتا ہے فرماتے ہیں آ فرماتے فضل پر اس دل کو جلا با بی تلاوت القرآن قرآن پاک تلاوت کے ذریعے سے ول استغفار اور گناہوں سے اللہ کے درگاہ میں استغفار مانتے رہتے ہوئے تو استغفار سے اللہ میرے گن اللہ میرے گناہوں کو بڑھ استغفار کا یہی مرحلہ پھر جیسے اسی جملے میں آیا میں اللہ تعالیٰ سے جو کہ میرا رب اور مالک ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں بخشش مانتا ہوں طلب کرتا ہوں جس کو استغفار بولتے ہیں اسافر اللہ رب بے مینک العظم بے واتو یہ بھی استغفار میں ہے اسافر اللّہ الع عظم جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی کلمہ استغفار ہے ہاں جی تو ان کلمات استغفار کے انسان جو کثرت سے پڑھتے رہیں گے اس سے اس کی گناہ باشتا رہتا ہے اور بندے کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بہشتا ہے دیتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اس لیے ہمارے عصر کی سنت کے بعد عصر کے فرض ختم ہونے کے بعد میں عصر کا جو تصویر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا استا اللہ ربی من الزمی باتوں کے لیے سو مرتبہ پڑھنے کے نا ویسے عصر کی نماز کے وقت جو ہے والے والے سن تجوی تو یہ مختصر تجوی جو استا آخر ربی یہ جو ہے عصر کے سنت کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استاخر اللہ ربی ہاں جی تو یہ تین نمازوں کے جو ہے صبح سنت کے بعد یا اللہ سو مرتبہ ظہر کے سنت کے بعد شکرن شکراً جو ہے سو مرتبہ اور عصر کے سنت کے بعد اسر اللّہ ربی ہاں جی سو مرتبہ پڑھنے والنے اور اسی طرح جو ہے مغرب کی سنت کے بعد جو ہے مغرب کی سنت جو چارہ کہتے ہیں فرض کے بعد پڑھتے ہیں فراغت پانے پر سزے میں جا کر سو مرتبہ پڑھا کرو کیا پڑھیں العمانہ الامانہ پڑھا کریں العمانہ یعنی کیا ہے یہاں بھی جو ہے ایک فعل محض فعل معذوف ہے اصم کیا العامانہ یعنی ادل ولامانہ یعنی امان اس کا محفول ہے ادل الامان یعنی میں اللّہ تعالیٰ سے امن اور سلامتی طلب کرتا ہوں یعنی میں اللہ تعالیٰ سے امن کا طلبگار ہوں کس چیز سے دنیائی آفتوں سے مثبتوں سے جہنم کے عذاب سے آخرت کے مشکلات سے ان تمام چیزوں سے جو ہے اللہ میں تیرے حضور میں امن طلب کرتا ہوں ہاں جی میں تر حضور میں جو ہے امن کا طلبگار ہوں یہ مان ہے اللہ ہاں جی اللہ لفظ الامان کو سو مرتبہ پڑھے میں اللہ تعالی سے امن کا طلب ہوں یعنی دنیوی وخروی ہر قسم کے آفات سے امن کا طلب ہوں یہ مراد ہے اللّہ مان یعنی اے اللہ میں دنیاوی ہر قسم کے جو ہے آفات سے ترندرگاہ میں امن کا طلب ہوں اور اس کے بعد عشاء کے سنت کے بعد جو ہے عشاء کے سنت کے بعد سہد شکر میں جا کر جو ہے سو مرتبہ جو ہے ہاں جی سو مرتبہ جو ہے یہ تصویر پڑھا کریں جی پڑھا اتوب اتوبہ اتو بہ یہ جملہ جو ہے سو مرتبہ پڑھیں اتو ا تو بہ تاب تو تن کے معنی نادم ہونا پشمان ہونے کے معنی میں تاب ان معاشن گناہ سے توبہ کرنا گناہ سے بانا بعض آنا جی تاب ان عمل چھوڑنا بعض تو یہاں پر توبہ اور رجوع انضم گناہ سے بعض آنے میں معنی توبہ کے معنی گناہ سے بعض آنا واپس آنا تو یہاں پر توبہ سے جو ہے دو معنیٰ ہیں ا توبہ اطبہ کے معنیٰ دو معنیٰ ہو سکتے ایک تو یعنی اطوبل اطوب اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اے اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں یہ معنی بھی صحیح ہے اے اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اور میں اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہوں اے اللہ تری درگاہ میں توبہ کرتا ہوں یہ معنی بھی صحیح ہے اور اتوبہ اتوبنی اس الو توبہ یہ معنوی صحیح ہے یعنی اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما اے اللہ جو ہے تو میری طرح اپنی نگاہ کرم فرما اور میری توبہ قبول فرما اور مجھے بخش دے یہ معنی بھی صحیح ہے یعنی ا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے شرمندہ و نادم یہ معنی بھی صحیح ہے ا توبا اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے یہ معنی بھی صحیح پھر وہی تیرکے جو ہے ہاں جی پھر کی جو تین رقم ختم ہونے کے بعد شردا کے شہزہ شکر میں جا کر سو بار پڑھا کر الافوا ہوا ہاں جی الافا جو ہے یہ سو مرتبہ پر یعنی یہاں پر بھی اسلق ہل مقدر ہے یعنی yani اللہ میں میت سے آف درگزر کا سوال کرتا ہوں یہ ہے آل اللہ فین اللہ میت سے آف درگزر کا سوال کرتا ہوں یعنی yani اللہ محت می سے میرے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کرنے کا سوال کرتا ہوں اللہ فہن اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے مجھے معاف کر دے یہ معنی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کے نماز کے اختتام پر دو سرجۂ شکر بجا لاتے ہیں عام طور پر ہاں جی چنانچی جو ہے نماز وطر کے پڑھنے کے طرقے کے سازی کے روای لہٰذا یہ تصویح نماز وطر کے دوسرے شردۂ شکر میں جو کہ سبون قدسب رب الملاکت وبا روح پانچ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ تجبی الافہ سو مرتبہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ ترقہ اختیار کریں یا جیسے علامہ نے دعوت میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں صرف وہی دو سجۂ شکر کریں اور سب کو قدوس دونوں سردوں میں پڑھیں اور باقی تو گیارہ میں نے اس میں ایک ہی سجۂ شکر کریں فطر کی نماز میں ایک ہی سجۂ شکر کریں اور سجدے میں جا کر یہی الافا الافا سو مرتبہ پڑھیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی صحیح ہے ہاں جی چونکہ ہماری دعوت کی کتابوں میں آیا ہوا ہے لہٰذا ایک سجدہ کریں رمضان میں دو سجدہ ہیں بیچ میں اور بھی دعائیں ہیں بیچ میں عطل کرسی ہے اور شروع میں ایک اور الگ دعا ہیں جو رمضان میں ہم طرف پڑھتے ہیں لوگ باقی سال بھر جو ہیں آپ سجد ایک سجدہ کریں اور سجدے میں الافہ سو مرتبہ پڑھیں اللہف یعنی اے اللہ میں تو سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلب ہوں اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے تو یہ چھ نماز، چھ نمازوں سنتوں کے بعد جو تصویر پڑھی جاتی ہیں ان کے ان تصویر کا اب تک بیان ہو گیا للہ